میرا نام ڈاکٹر مہدی ایسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں ہم اس کورس میں جرنلزم کے پاکستان کے میس میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کی تاریخ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ذرائع ابلاغ میں ہم اخبار میگزین ریڈیو ٹیلی ویژن فلم ویڈیو اور کمپیوٹر کو شامل کرتے ہیں ان کا پاکستان کی تاریخ میں کیا کردار رہا ہے کیا کرنا چاہیے تھا انہیں اور وہ کیا کرتے رہی ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں معاشرتی حالات پہ کیا اثرات ہوئے ہیں ہم اس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے بات کی ہے پاکستان کی آزادی سے پہلے کے کچھ حالات پہ اور اس کے بعد پاکستان کی آزادی سے لے کے اور انیس سو میں بنگلہ دیش بن جانے تک مشکری پاکستان جو ایک بحران کے بعد سیاسی بحران کے بعد بنگلہ دیش کے طور پہ ایک آزاد ملک بن گیا تھا اس وقت تک میس میڈیا نے پاکستان میں کیا کردار ادا کیا اور اس کے کیا اثرات ہوئے یا کیا اثرات جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے ہم نے اس پہ ابھی تک بات چیت کی ہے آج ہم اس سے آگے کے جو حالات ہیں اس پہ بات کرنے میں شروع کریں گے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں ایک نیا خود مختار اور آزاد ملک بن گیا تو پاکستان کے عوام جو باقی باندھا پاکستان تھا جس کو ہم آج کل پاکستان کہتی ہیں جو ملک کا آدھا حصہ تھا مغربی پاکستان کہلاتا تھا پہلے اب ہم اسے پاکستان کہتی ہیں وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تا. ان حالات کے نتیجے میں جو ایک سال تک سابق مشرقی پاکستان میں رہے تھے اور اس میں تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا اس کی بہت کم اطلاع صحیح اطلاعات لوگوں تک پہنچ رہی تھی ایک تو زبان کی رکاوٹ تھی بہت بڑی سابق مرشقی پاکستان کے لوگوں کی زبان بنگالی تھی اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بنگالی بہت کم لوگوں کو آتی تھی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے کسی کو نہیں آتی تھی اسی طرح اردو کے اخبارات بنگالی آبادی نہیں پڑھ سکتی تھی زیادہ تر اور بنگالی کے اخبارات اردو پڑھنے والے لوگ یا سندھی پڑھنے والے لوگ یا مغربی پاکستان کی دوسری زبانوں کو جاننے والے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے دونوں صوبوں کے درمیان رابطے کی زبان صرف انگریزی تھی اور انگریزی دان طبقے کی تعداد بہت کم تھی آج بھی کم ہے اس وقت بھی بہت کم تھی لہذا بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھا مشرقی پاکستان کے حالات کتنے سنگین ہیں اور وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے اور وہاں کے مسائل کیا ہے جب وہاں حکومت کو ناکامی ہو گئی اس وقت کی حکومت کو جو اس وقت کرائم تھی جنرل یایا کی تو جنرل یایا کے بعد ساتھیوں نے ان پہ دباؤ ڈال کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں لہذا وہ استعفا دے دیں صدارت سے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے ان سے استعفا لینے کے بعد اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفکار علی بھٹو کو دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ باقی باندھا پاکستان میں جس کو اس وقت پاکستان کہا گیا پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی تھی انیس سو ستر کے الیکشن میں اگر دونوں صوبوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی جماعت عوامی لیگ تھی لیکن کیونکہ مشری پاکستان الگ ہو گیا تھا اور عوامی لیگ کی تمام نشستیں مشری پاکستان سے تھی اس لیے باقی ماندہ پاکستان میں سب سے بڑی جماعت جو منتخب ہوئی تھی انیس سو ستر کے انتخابات میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی چنانچہ اکثریتی جماعت کے طور پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دینے کا فیصلہ کیا گیا اور بیس دسمبر انیس سو کو غلفکار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے عہدے کا خلف اٹھوائے گیا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک سویلین کے پاس چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ ہو کیونکہ مارشل لا عام طور پہ فوج کا طرز حکومت ہوتا ہے اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ فوجی افسران ہوا کرتے ہیں لیکن اس وقت ایک مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کیونکہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا انیس سو میں سکسٹی نائن میں جو ایوب خان کا بنایا ہوا آئین تھا جو انیس سو باسٹھ میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا نافذ کیا گیا تھا وہ منسوخ کر کے یا, یا خان نے اقتدار سنبھالا تھا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اقتدار سنبھالا تھا لہذا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہی اگلے آدمی کو اقتدار دیا جا سکتا تھا اس دور میں سب سے اہم جو واقعات ہوئے پانچ سال رہا پیپلز پارٹی کا یہ دور اس میں ایک واقعہ تو بہت اہم پاکستان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ نیوکلئر ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو ایٹمی ہتھیار بنائے گا دوسرا اہم واقعہ اس دور میں لاہور کے مقام پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد تھا جو ایک بہت کامیاب کانفرنس تھی جس میں مسلمان ملکوں کے سربراہوں کا ایک غیر معمولی اتحاد دیکھنے میں آیا تھا تیسرا اہم واقعہ انیس سو کے انتخابات تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرائے اور اپوزیشن کی طرف سے ان انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کے متحدہ اپوزیشن جس نے پی این اے کے نام سے یا قومی اتحاد کے نام سے ایک الائنس قائم کیا تھا ایک اتحاد قائم کیا تھا اس کی ایک بہت بڑی ایجوٹیشن ایک اہم واقعہ تھی اور اس ایجوٹیشن کے دوران ہی مارشل لا لگا تیسری بار پاکستان میں اور جنرل ضیات نے بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اقتدار سنبھال لیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ جو واقعات ہیں ان کے دوران ان تمام حالات میں پاکستان کا میس میڈیا کیا کردار ادا کرتا رہا اور اس کے کیا اثرات معاشرے پہ پڑے یا معاشرے کے جو رویے تھے ان کا کیا اثر میس میڈیا پہ پڑا ذرائع ابلاغ پہ پڑا آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں سب سے اہم مسئلہ جو درپیش تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو اقتدار سنبھالنے کے بعد ویسے تو بہت سے مسائل درپیش تھے اقتصادی صورتحال بہت مخدوش ہو گئی تھی خزانہ بالکل خالی تھا ہندوستان کی فوجیں پاکستان کی سرحد پہ بیٹھی ہوئی تھی ترانوے ہزار کے قریب پاکستان کے فوجی ہندوستان کی قید میں تھے پریزیڈینٹ آف وار کے طور پہ جنہیں وہ مشرق پاکستان سے ہندوستان لے گیا تھا اور پاکستان کی ساکھ بیرونی دنیا میں بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی ان مسائل کے ساتھ ساتھ جو ایک زیادہ اہم اور زیادہ بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ پاکستان کے عوام کا حوصلہ بلند کرنے کا مسئلہ تھا کیونکہ باقی مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر عوام میں حوصلہ ہو ان میں اعتماد ہو اور انہیں یقین ہو کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں تو مشکل سے مشکل حالات سے قومیں عہدہ برا ہو جایا کرتی ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اس وقت 20 دسمبر 1971 کے فورن بعد عوام کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے 1970 کے انتخاب میں حصہ لیا تھا یا انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا یا انتخاب ہار گئی تھی وہ سب بھی بالکل خاموش تھی اس صورتحال میں میس میڈیا پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عوام کا حوصلہ بلند کریں ان میں اعتماد بحال کریں اور ان کو مستقبل کے بارے میں امید دلائیں کہ پاکستانی قوم کا مستقبل روشن ہے اور جو حادثہ گزر گیا ہے اس سے عوام اور پاکستان کی ریاست مکمل طور پہ عہدہ برا ہونے کی اہلیت رکھتی ہے اگر ہم اس زمانے کے اخبارات کا ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پہ, پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کام پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے بہت اچھی طرح کیا اور بہت جلد پاکستان کے عوام کا اعتماد بحال ہو گیا اور لوگوں میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ پاکستان ایک مضبوط کامیاب اور قابل عمل ریاست ہے اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کی بہت کامیابی سے نفی کی کہ وہ نظریہ جس نظریے پہ پاکستان قائم ہوا تھا دو قومی نظریہ وہ مشقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد وہ نظریہ ختم ہو گیا یہ ہندوستان کا موقف تھا اور اس کا بھرپور انداز سے پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ اس وقت کی ہندوستان کے وزیراعظم اعظم اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اپنے بیان میں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے دو قومی نظریہ جو ہے اسے خلیج بنگال میں غف کر دیا ہے پاکستان کے میس میڈیا پہ یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ اس قسم کے پروپگنڈے کا بھرپور انداز سے جواب دیں اور میں پاکستان کی صحافت کی تاریخ کے حوالے سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے میس میڈیا نے یہ کام بھرپور طریقے سے کیا اور وہ تمام شکو کو شبہ جو پاکستانی عوام اور پاکستان سے باہر بین الاقوامی دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے تھے ان کو دور کرنے میں کامیاب رہا پاکستان کا میس میڈیا یہ جو دو قومی نظریے کی بات اندرا گاندھی نے کی تھی اور اس پالیسی کو پھر ہندوستان کا میس میڈیا بہت زور شور سے آگے بڑھا رہا تھا کہ پاکستان کا نظریہ جس نظریے پہ پاکستان قائم ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے یہ اس لیے صحیح نہیں تھا اور اس کو بہت واضح طور پہ پاکستان کے میس میڈیا نے پاکستانی عوام اور بیرونی دنیا کے سامنے پیش کیا دو قومی نظریہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی اور پاکستانی دو قومیں ہیں بلکہ یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور ہندوستان کے غیر مسلم یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور اسی اصول کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ نے اور اس کے لیڈروں نے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہندوستان کے جس علاقے میں وہاں ان کی حکومتیں یا حکومت قائم ہونی چاہیے حکومتیں میں نے اس لیے کہا کہ لاہور ریزولوشن جو انیس سو چالیس میں پاس ہوا تھا اس میں ابتدائی طور پہ حکومتیں کا لفظ استعمال ہوا تھا اسٹیٹس کا مسلم میجورٹی اسٹیٹس کہ وہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم کر دی جائیں اس کے بعد اس قرارداد میں اس ریزولوشن میں انیس سو چھیالیس میں دہلی کے اجلاس میں تبدیلی کی گئی تھی امینڈمنٹ کی گئی تھی اور اسٹیٹس کے لفظ کو اسٹیٹ سے تبدیل کر کے ایک پاکستان کی فیڈریشن کا تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا تو اگر تو پاکستان کے نام سے دوسری قوم کا مطالبہ کیا گیا ہوتا تو پھر شاید اس میں وزن ہوتا جو کچھ اندرا گاندھی کہہ رہی تھی یا جو کچھ ہندوستان کا میس میڈیا کہہ رہا تھا لیکن پاکستان کا لفظ تو بہت آخری سٹیج پہ پاکستان کی تحریک کے استعمال ہونا شروع ہوا اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جس قرارداد کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا تھا انیس سو چالیس کی لاہور کی قرارداد جس کو آج کل ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں لفظ پاکستان ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا تھا بلکہ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم کر دی جائیں اور کیونکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی مسلمانوں کی حکومت تھی بنگلہ دیش میں کیونکہ وہاں بھی مسلمان اکثریت میں تھے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی دو قومی نظریہ برقرار رہا بلکہ بنگلہ دیش کا قیام انیس سو چالیس کی قرارداد کی روح کے مطابق تھا یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی اور پاکستان کے عوام کو تھوڑا سا صدمہ اٹھانا پڑا کہ کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک صوبہ جو ہے وہ ان سے الگ ہو گیا لیکن اس کے الگ ہو جانے سے اس کے بنگلہ دیش بن جانے سے پاکستان کے بننے کا فلسفہ اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ وہ اس کے مطابق مسلم اکثریتی ملک کے طور پہ قائم ہے اور اس وقت انیس سو میں سولہ دسمبر انیس سو کو مسلم اکثریت کے ملک کے طور پہ وجود میں آیا تھا یہ کام پاکستان کے میس میڈیا نے بہت خوش سلوبی سے سر انجام دیا اس کے علاوہ عوام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس وقت جو ایوب خان کے دور سے قائم تھے نیشنل سینٹرز کے نام سے کچھ ادارے بڑے بڑے شہروں میں اور بعض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس میں جس میں اہم معاملات پہ ڈبیٹ ہوتی تھی ڈسکشن ہوتی تھی جو میس میڈیا کا حصہ ہوتا ہے انہوں نے بھی بہت سے ایسے موضوعات پہ اپنے سیمینارز کیے اپنی ڈسکشنس کی اور بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا جس کو اخبارات نے ریڈیو نے ٹیلی ویژن نے پوری طرح کوریج دی اور اس سے عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کم کرنے میں یا ختم کرنے میں بہت مدد ملی اقتصادی بحران جو پاکستان کو درپیش تھا اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ تو پاکستان کے بیرونی دوستوں نے خاص طور پہ کچھ مسلم ممالک نے جن میں لیبیا سر فہرست تھا سعودی عرب تھا انہوں نے بھرپور مدد کی پاکستان کی اور پاکستان میں جو بحران پیدا ہو گیا تھا اقتصادی اور معاشی اس کو اس سے اس امداد سے ختم کرنے میں بہت مدد ملی دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخاب کیوں کہ اسلامی سوشلزم کے نعرے پہ جیتا تھا اس لیے پیپلز پارٹی نے جو اقتصادی پالیسیز اپنائی جن کو ہم اقتصادیات کی ٹرمز میں سوشلسٹ معاشی پالیسیاں کہہ سکتے ہیں اس سے پاکستان کے عوام کی اکثریت کو بہت حوصلہ ملا اس نکتے کی میں تھوڑی سی تفصیل معمولی سی بیان کرنا پسند کروں گا پاکستان کے عوام نے جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے دو بڑے صوبوں میں مغربی پاکستان کے پنجاب اور سندھ میں یہ دونوں صوبے ایسے ہیں ایسے تھے اس وقت انیس سو ستر میں کہ جہاں جاگیرداری نظام اور سرمایہ داری نظام زیادہ نمایاں تھا اور یہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے سوشلسٹ اقتصادی پروگرام کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی اور بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی تو جب پیپلس پارٹی نے سوشلسٹ معاشرے معاشرتی اور اقتصادی پالیسیوں کی طرف قدم بڑھایا اور جو بڑے صنعتی یونٹ تھے ان کو قومی ملکیت میں لیا تو اس سے پاکستان کے مزدوروں اور پاکستان کے کسانوں کا حوصلہ بلند ہوا کسانوں کا حوصلہ لینڈ ریفارمز کی وجہ سے اور مزدوروں کا حوصلہ بڑی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے سے ان کو نیشنلائز کرنے سے بلند ہوا انہیں یہ اقدامات پسند آئے اور جب کسی حکومت کو اپنی پالیسیوں کے لیے عوام کی حمایت میسر آ جائے تو پھر عوام کا حوصلہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے اس سے بھی اقتصادی بحران پہ شروع میں قابو پانے میں بہت مدد ملی کیونکہ مزدور اور کسان مطمئن ہوئے ان پالیسیوں کی وجہ سے اگرچہ آج کل دنیا میں اس نظام کو ایک ناکام نظام سمجھا جاتا ہے اور اس میں بہت سے سوشلسٹ ملکوں میں جو اصلاح کی تحریکیں ہیں وہ چل رہی ہیں اس نظام میں اصلاح کی تحریکیں اور اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وقت کے مطابق اور زمانے کے مطابق لیکن ہم جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس دور میں ابھی یہ نظام جو ہے وہ ایک کامیاب اور غریب لوگوں میں مقبول نظام کے طور پہ متعارف تھا اور ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے اس لیے یہ نظام اس کے کچھ اقدامات کرنے سے پاکستان کے عوام کا حوصلہ جو تھا وہ بلند کرنے میں مدد ملی انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ان کی حالت بہتر ہوگی ان اقدامات سے یہ اقتصادی بحران پہ قابو پانے کے اقدامات تھے تیسرا بہت بڑا واقعہ پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد تھا جو لاہور میں ہوئی یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا اس کی دو وجود تھیں اس کے اہم ہونے کی اس کی اہمیت کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ سربراہ کانفرنس جس میں چالیس مسلمان ملکوں میں سے اس وقت چالیس ملک ہوتے تھے آج کل زیادہ ہیں انتالیس نے تھرٹی نائن نے سربراہ کی سطح پر اس میں شرکت کی تھی صرف ایران کے بادشاہ رضا شاہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا تھا باقی تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے اور یہ کانفرنس مصر کے اسرائیل پر جنگ میں ایک فتح کے بعد منعقد ہوئی تھی لاہور میں جس کو اکتوبر انیس سو کی جنگ کہا جاتا ہے اس کی خاص بات اس جنگ کی یہ تھی کہ انیس میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے اور انیس سو تک یہ واحد ایسی جنگ تھی جس میں مسلمان ملکوں کو یا مسلمان ملک کو اسرائیل کے خلاف فوجی کامیابی حاصل ہوئی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ انیس سو کی جنگ میں سکسٹی سیون کی اسرائیل اور عربوں کی جنگ میں جو چھ دن جاری رہی تھی اسرائیل نے عربوں کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا جن پہ قبضہ انیس سو سے لے کے اور دو آج دو ہزار پانچ تک وہ قبضہ برقرار ہے اردن کے مغربی کنارے پہ دریائے اردن کے انہوں نے قبضہ کیا مشق بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کیا جو اردن کے اس عملداری میں تھا شام کی گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا انہوں نے اور مصر کا سینائی ڈیزرٹ سارا غزا کی پٹی اس پہ قبضہ کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد جنوبی لبنان پہ بہت سے علاقے پہ قبضہ کر کے اپنی چوکیاں وہاں کائم کیو سڑسٹھ کی جنگ سے لے کے انیس سو تہتر تک نہر سویز جو مصر میں واقع ہے اور بہت اہم ایک آپ نئے ہے بحری سفر کے لیے تجارت کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے اور اس کی اہمیت فوجی نقطۂ سے بھی بہت ہے وہ بند تھی کیونکہ نہر سویز کے ایک کنارے پہ اسرائیل کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرے کنارے پہ مصر کی فوجیں تھیں لہذا نہر سوئس چھ سال سے استعمال نہیں ہو رہی تھی بحری سفر کے لیے ایجپٹ کے لیے مصر کے لیے نہر سوئز آمدنی کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے انیس سو میں اکتوبر کے مہینے میں مصر کی فوجوں نے ایک غیر متوقع حملہ کر کے اسرائیل کی فوج پہ ان کو پیچھے دھکیل دیا اور نہر سویز خالی کرنے میں کامیاب ہوئے اس سے مسلمان ملکوں کا خاص طور پہ عرب ملکوں کے عوام کا حوصلہ بہت بلند ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اسرائیل کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو فوجی لحاظ سے شکست نہیں دی جا سکتی وہ اس کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو سکتے اور زیادہ اہم بات یہ ہوئی کہ اس جنگ کے دوران تیل پیدا کرنے والے تمام مسلمان ملکوں نے یہ فیصلہ کیا متفقہ کہ وہ اسرائیل کے دوست مغربی ملکوں کو تیل نہیں دیں گے جس کو ہم تاریخ میں آئل امبارگوں کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ بائک تیل کا تیل پہ پابندی مغربی ملکوں کو جو اسرائیل کے دوست ہیں اور دوست تھے اتنا کامیاب تھا کہ یورپ کے مغربی یورپ کے تمام صنعتی ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور باقاعدہ بحران کا شکار ہو گئے یہ سب ملک کیونکہ ان کی تمام تر دارومدار انرجی کا مشرق سے آنے والے تیل پہ ہوتا ہے جب اس تیل پہ پابندی لگی تو ان ملکوں میں واقع تن اندھیرا ہو گیا اور ان کو روزمرہ زندگی میں بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا تیس تیس چالیس چالیس, چالیس پچاس پچاس منزل کی بلند عمارتوں میں لفٹ بند ہو گئیں اسکیلیٹرز بند ہو گئے سردیوں کا زمانہ تھا بغیر وار, وارمنگ کے سسٹم کے ہیٹنگ سسٹم کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یورپ میں سخت سردی پڑتی ہے ان کے یہ ہیٹنگ سسٹم بند ہو گئے گرم پانی ملنا بند ہو گیا لوگوں کو تو یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ ایک کرائس کا سامنا کرنا پڑا مغربی ملکوں کو اور اس بلند حوصلے کے ساتھ لاہور میں انیس سو چوہتر میں چالیس اسلامی ملکوں کے نمائندے جمع ہوئے تاکہ مسلمان ملکوں کے مسائل پہ بات کر سکیں اور انہوں نے تمام فیصلے اس کانفرنس کے دوران متفقہ طور پہ کیے جو مسلمان ملکوں کے مخالفین کو مغربی ملکوں کے جو مخالف ملک تھے ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا یہ اتفاق مسلمان ملکوں کا اور یہ اتحاد مسلمان ملکوں کا بعض مورکھین اور مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان ملکوں کے درمیان ایسا اتحاد پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا پاکستان کے میس میڈیا نے اس کانفرنس کے دوران بہت کامیابی سے مسلمان ملکوں کے جذبات کو اور مسلمان ملکوں کی سیاست کو ان کے مسائل کو ان کی کامیابیوں کو ان کی ناکامیوں کو بہت خوش اسلوبی سے قبر کیا خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن نے جو اپنی لائیو براڈ کی اس کانفرنس کی وہ ایک نئے باپ کا اضافہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اور اس میں بہت سی زبانی بھی استعمال کی گئیں ٹیلی ویژن میں جو اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ استعمال نہیں ہوئی تھی مثلا فرینچ کی براڈ بھی ہوئی کیونکہ بہت سے عرب ملکوں میں دوسری زبان عربی کے علاوہ فرینچ عرب ملکوں میں بھی اور بہت سے افریقی مسلمان ملکوں میں بھی فرینچ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ استعمال ہوگا عربی کی باقاعدہ نشریات اس دور میں ہوتی رہی ترجمہ کرنے والوں کا انتظام کیا گیا تھا اور وہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ فرینچ کی اور عربی کی اور انگریزی کی تمام گفتگو کا اردو میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے بتاتے تھے انٹرویوز بھی ہوئے پروجیکشن بھی ہوئی مختلف لیڈروں کی ان کے مسائل کی ان کے موقف کی اور اسی کانفرنس کے دوران ایک اہم قدم مسلمان ملکوں نے اور اٹھایا اور وہ قدم جو تھا وہ مسلمان ملکوں کی ایک اسلامی نیوز ایجنسی قائم کرنے کا قدم تھا دنیا میں اس وقت جتنی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں بڑی وہ سب آ, مغربی ملکوں کی یا اس زمانے میں یہ انیس سو چوہتر فور میں کانفرنس ہوئی تھی سر جنگ کا کولڈ وار کا زمانہ تھا روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظریاتی لفظوں کی جنگ میں مصروف تھے تو روس کی ایجنسی بھی بہت ایکٹیو تھی اور بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں خبریں فیچر تصویریں وغیرہ دوسری, تیسری دنیا کے ملکوں کو مغیہ کرتے تھے لیکن زیادہ انفلوئنس تمام دنیا کے غیر ترقی یافتہ ملکوں پہ مغربی ملکوں کے نیوز ایجنسیز کا ہے اس وقت بھی تھا اور اکیسویں صدی میں بھی یہی انفلوئنس برقرار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بیرو دنیا بیرونی دنیا کی خبریں ان مغربی ایجنسیوں کے ذریعے سے ہمارے اخبارات میں اور باقی دنیا کے تیسری دنیا کے ملکوں کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں ان کے ٹیلی ویژن پہ نشر کی جاتی ہیں ان کے ریڈیو پہ نشر کی جاتی ہیں اسی طرح انہیں مغربی ممالک کے ٹیلیویژن براڈ और اور ان کی ریڈیو براڈ کاسٹ سروسز تمام دنیا میں سنی جاتی ہیں میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بی بی سی کی ریڈیو سروس اور وائس آف امیرکا امریکہ کی ریڈیو سرویس اور اس سے پہلے انیس سو بانوے سے پہلے نائنٹی ٹو سے پہلے روس میں سیاسی تبدیلیاں آنے سے پہلے ریڈیو موسکو کی سروس بھی یہ تینوں براڈکاسٹنگ سروسز ستر مختلف زبانوں میں دنیا کی ایک ہزار گھنٹے کے پروگرام روزانہ براڈکاسٹ کرتے ہیں اس سے آپ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں جو دنیا کی چار بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں اے ایف پی فرانس کی ہے ایجنسی فرانس پر برطانیہ کی ہے یو پی آئی یو نائٹڈ انٹرنیشنل جس کو اے پی بی کہا جاتا ہے پریس یہ بھی امریکہ کی ہے صرف یہ چار نیوز ایجنسیاں دنیا کے ڈیڑھ سو ممالک کو روزانہ پینتیس ملین الفاظ یعنی ساڑھے تین کروڑ لفظ روزانہ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں اتنی خبریں یہ دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں کو دیتی ہیں تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذرائع ابلاغ مغرب کے جو پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جن کی منوپلی ہے کمیونیکیشن پہ یہ جس ملک اور جس شخص کا جیسا امیج چاہیں بنا دیں جس کو چاہیں یہ اچھا حکمران ثابت کر دیں جس کو چاہیں یہ برا بدیانت حکمران ثابت کر دیں جس ملک کو چاہیں یہ, یہ کہہ دیں کہ یہ ایکسس آف ایول ہے اور جس ملک کو چاہیں یہ یہ کہہ دیں کہ یہ ملک بڑا نیک ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے دنیا کی اور جمہوریت کی غرض جیسا امیج چاہتے ہیں یہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے اور ان کے ایڈوائزرس نے اور ان کے انفارمیشن کے وزیروں نے میس میڈیا کے نمائندوں نے آپس میں تبادلہ خیال کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان ملکوں کو اپنی ایک نیوز ایجنسی بنانی چاہیے جو ان مغربی ممالک کی نیوز ایجنسیوں کا مقابلہ کر سکے اور تمام اہم بین الاقوامی معاملات پر ایشوز پر واقعات پر مسلمان ملکوں کا جو اپنا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق خبریں تمام دنیا کو دے سکے تاکہ جو امیج میں ڈسٹورشن ہوتی ہے مسلمان ملکوں کے اور مسلمان لیڈروں کے اس کا خاتمہ کیا جا سکے یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک ایجنسی کا نام بھی رکھ دیا گیا اسلامک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے نام سے ایک ایجنسی لانچ کر دی گئی اس کا ہیڈ کوارٹر جدے میں بنا دیا گیا اور مختلف مسلمان ملکوں نے اس کے فائنانسز کے لیے اپنے اپنے حصے کے پیسے جو تھے وہ پول کر کے جمع کر کے ایک بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ ہر سال اس ایجنسی کی کامیابی کے لیے فنڈز مہیا کرتے رہیں گے یہ فنڈ ان ملکوں نے زیادہ دیے جو مسلمان امیر ملک تھے جن کے پاس تیل کی دولت تھی اور تیل کے پیسے تھے مسن کویت نے سعودی عرب نے اور لیبیا نے سب سے زیادہ پیسے اس فنڈ میں دیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے انیس سو چوہتر کے بعد کے کہ اس ایجنسی کی دی خبریں تو کہیں نظر نہیں آئی اور آج کل بھی تمام خبریں بیرونی دنیا کی مغربی ایجنسیوں اور مغربی سروسز کے تھرو ہی ملتی ہے تو آپ کی یہ شکایت آپ کا یہ شکوا بالکل بجا ہوگا اس لیے کہ یہ ایجنسی کامیاب نہیں ہو سکی اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کسی ذریعہ ابلاغ کو کامیاب ہونے کے لیے خاص طور پہ نیوز کے حوالے سے اور نیوز ایجنسی کا کام کیونکہ نیوز دینا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ تو اور پروگرام بھی ہوتے ہیں تفریح کے پروگرام بھی ہوتے ہیں ڈاکومنٹریز بھی ہوتی ہیں فلم بھی ہو سکتی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن نیوز ایجنسی تو صرف خبروں کی بنیاد پہ کامیاب ہوتی ہے تو خبروں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ درپیش رہا اینا کو ہم آئی آئی اے کو اینا کے نام سے جانتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیوز ایجنسی کہ وہ مسلمان ملکوں کے باہمی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے ہوتے ہوئے نیوز پالیسی کون سی اپنائے اگر ایک پالیسی اپنائیں گے تو وہ کسی دوسرے ملک کو نا پسند ہوگی اگر اس ملک کی پسندیدہ پالیسی اپنائیں گے تو وہ کسی تیسرے ملک کو نا پسند ہوگی اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کسی ملک کے آئیڈیالوجی کو یا فلسفے کو ذہن میں نہ رکھیں اس کے سیاسی موقف کو ذہن میں نہ رکھیں اور خبروں کے لیے پیشہ ورانہ بنیادوں پہ محض خبر کا سٹینڈرڈ جو ہے اس کو کرائیٹیرین بنائیں اس کو آپ پیمانہ بنائے خبر کے جانے یا نہ جانے کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہوتا اگر ہو سکتا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا کہ بدقسمتی سے جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سوائے دو ملکوں کے پاکستان اور ترکی کے علاوہ کسی حد تک اور مسلمان ملکوں میں پریس کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے جو کسی پیشہ جرنلسٹ کو چاہیے ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سی خبر اخبار میں چھپے گی یا کون سی خبر نیوز ایجنسی کے ٹیلی پرنٹرز پہ اخباروں کو اور دوسرے ذرائع کو نیوز کے جائے گی یہ فیصلہ پیورلی خالص پیشہ وارانہ بنیادوں پہ کیا جاتا ہے لیکن اگر آزادی اظہار میسر نہ ہو تو پھر صحافیوں کو جرنلسٹوں کو نیوز پرسنس کو میڈیا پرسنس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا وہ اپنی ڈسکریشن اپنی مرضی یا اپنی پیشہ ورانہ مہارت استعمال نہیں کر سکتے لہذا انیس سو چوہتر سے لے کر اور اکیسویں سدی دو ہزار پانچ تک یہ ایجنسی ابھی تک تو ایک ناکام ناکام ایجنسی کے طور پہ ہے اس کو کامیابی نہیں مل سکی اگر مل جاتی تو یقیناً بہت بڑی کامیابی ہوتی اور مسلمان ملکوں کی یہ شکایت بڑی حد تک دور ہو سکتی تھی کہ ان کا اپنا نقطہ نظر اور ان کا اپنا موقف سامنے نہیں آتا تمام دنیا کے لیکن اینہ جو ہے وہ تجربہ ناکام ثابت ہوا جو آخری بڑا واقعہ ہے اس دور کا جس میں میس میڈیا نے بہت مثبت رول ادا کیا اچھا کردار ادا کیا وہ اور اس کا تعلق پاکستان کے عوام کے حوصلہ بلند کرنے سے بھی ہے انیس میں 1974 ہندوستان نے اندرا گاندھی وزیراعظم تھیں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا اس کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم اعظم علی بھٹو نے یہ اعلان کیا فوراً بعد اس کے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنائے گا کیونکہ اگر ہندوستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو پھر ماضی کے تعلقات کی روشنی میں اور دو بڑی جنگوں اور انیس کی کشمیر کی جدوجہد کی روشنی میں اور دشمنی کی جو فضا اس وقت تک قائم تھی اس کی روشنی میں پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے پاکستان کا یہ موقف اور یہ فیصلہ مغربی ملکوں کو پسند نہیں آیا اور اس کی ایک وجہ لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی کامیابی بھی تھی کس طرح یہ میں آپ کو اس کا ابھی آرگومینٹ دیتا ہوں جو اتحاد اور اتفاق ل... مسلمان ملکوں میں دیکھا گیا انیس میں اس اتحاد کے پس منظر میں اگر کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں یا اس کی ٹیکنالوجی ہو تو مسلمان ملکوں سے فاصلے رکھنے والے یا مسلمان ملکوں کو دبا کے رکھنے کے خواہش مند ملک یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے اس وقت کہ اگر ایک مسلمان ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی یا یہ ہتھیار آ گئے تو یہ تمام مسلمان ملکوں کے لیے استعمال ہو سکیں گے اس سے ایک مغربی دنیا کے دباؤ سے پاکستان میں ایک باقاعدہ بحران پیدا ہوا اور پاکستان کے میس میڈیا نے یہ کنونس کرنے کی کامیاب کوشش کی لوگوں کو پاکستان کے عوام کو اور بیرونی دنیا کے لوگوں کو کہ اگر ہندوستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے یا اور کوئی تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہوں گے تو جو تعلقات کی نوعیت ہے دونوں ملکوں میں اس میں پاکستان یقیناً مجبور ہوگا کہ وہ بھی اس کے جواب میں ویسے ہی ہتھیار تیار کرے ویسے بھی پاکستان کا یہ موقف تھا کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد پاکستان آدھا رہ گیا تھا اس کے بعد جو پہلے بیلنس آف پاور تھا ایک اور پانچ کا ہندوستان اور پاکستان کا وہ اب بڑھ کے ایک اور آٹھ کا تناسب ہو گیا تھا تو پاکستان کے اسٹریٹجسٹ کا یہ خیال تھا کہ بغیر ایٹمی ہتھیاروں کے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکیں گے اس بنیاد پہ جب بھرپور طریقے سے پاکستان نے اس پالیسی کو فالو کرنا شروع کیا تو مغرب نے بھی اس کی اسی انداز سے مخالفت شروع کی پاکستان کے میڈیا نے خاص طور پر اخبارات نے اور میگزینز نے اس مہم کا مغرب کی بھرپور طریقے سے جواب دیا اور کامیاب جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مہم کا نتیجہ ہے جو آج تک جاری ہے پاکستان کے میس میڈیا میں کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت باوجود بہت سے ایسی لابیز کے اس مہم کے اور تحریک کے, کے ایٹمی ہتھیار بہت خطرناک چیز ہیں انسانیت کے خلاف ہیں پاکستان کے پاس نہیں ہونے چاہیے دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہونے چاہیے اور پاکستان کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے اس تمام کیمپین کے باوجود پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے اس فیصلے کو اور اس وقت کی انیس میں جب یہ فیصلہ کیا گیا اور اس پہ کام شروع کیا گیا اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اس فیصلے پر وہ ابھی تک خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تاریخی لحاظ سے تو یہ ساری فضا جو ہے میڈیا کی بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے کامیاب طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ پاکستان کو کیوں ان ہتھیاروں کی ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ یہ پاکستان کی معیشت پہ ایک بوجھ بھی تھا اور بین الاقوامی سطح پر بہت سے ملکوں کی ناراضگی کا سبب بھی بنا اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم اگلے ڈسکشن میں اگلے سبق میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے